تقویر ویسے تو یہ چار سورتوں کا جو یہ آیا ہے دو دو کے دو جوڑے ہو چکے اب یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا پھر جوڑا جو ہے سورہ انفتار آئے گا بعد میں لیکن یہ کہ چار سورتیں تکویر انفطار متفین اور انشقاق یہ چاروں جو ہے مل کر بھی ایک ایک گروپ بنتی ہیں لیکن وہ بعد میں ساتھ بعد اب وقت چکے ہے ابھی ہمارے پاس دس منٹ لہذا اس کو ہم جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیں بسم اللہ رحمانیم سویرتھ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا یا دھوپ لپیٹ لی جائے گی اب یہ قیامت کے حالات ہیں کیسے ہوں گے کب ہوں گے وہ ایدل نجوم ان اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے وہ ادل جبال و سوئیے رت جبکہ پہاڑ چلائے جائیں گے وہ ادل اشار و اٹھتے رت اور جبکہ گاھن بیانے والی جو ہے اوٹنیاں وہ کھلی پھریں گی یہ عربوں کی جو ہے سب سے بڑی متا ہوتی تھی اٹھنی ہے اس کا حمل جو ہے وز حمل کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو اس کو تو بہت حفاظت سے رکھتے تھے سوال کر رکھتے تھے سیوا کرتے تھے وہ سب کس کو فکر ہوگی خود اس وقت عورتوں کو اپنے حمل کی فکر نہیں ہوگی تو وہ اوٹریوں کے حمل کی کس کو فکر ہے وہ ادھر اشاروں وہ ایسی پھریں گی کہ کوئی ان کو پوچھتا ہی نہیں وائی دل وہ ہوش اور جبکہ وحسی جانور جو ہیں وہ بھی جمع ہو جائیں گے ان کے اندر بھی وہ وحشت وغیرہ ختم ہو جائے گی ویسے بہار وہ اور جب سمندر دہکا دیے جائیں گے ابالے جائیں گے یہ اگلی صورت میں بھی آئے گا وہاں فج ہے یہاں سجرت ہے محسوس ایسا ہوتا بلا عالم کہ زمین کو جب کھینچا جائے گا تو اس کے اندر کی گرمی جو ہے وہ اوپر آئے گی اور سمندروں کے نیچے گویا کہ یوں سمجھیے کہ جیسے سمندر بن جائیں گے بہت بڑی دیویں جن کے نیچے وہ آگ جو ہے وہ قریب آ کر جب جلے گی تو یہ سمندر جو ہے یہ عمل رہے ہوں گے اور ابل کا جو ہے کہ بخارات بنیں گے ازل بہار اسجرت وہ ازل نفوس وزو جت اور جب جانوں کو جوڑ ملائے جائیں گے یعنی مختلف لوگوں کے کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے یہ کس قسم کے لوگ تھے یا علیحد یو جو آیا ہے ان کو مختلف جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا وہ ازل مودت اسیلت اور جبکہ وہ لڑکی وہ بیٹی کے جو زندہ دفن کر دی گئی تھی اس سے پوچھا جائے گا بے ای زم بن کو کہ وہ کس گناہ کی پاداش میں قتل کی گئی تھی دیکھیے کس قدر لطیف ہے اس سے پوچھا جائے گا تجھے کس لیے قتل کیا گیا بے اے زم بن کو تلت و سو جب صحیفے کھول دیے جائیں گے یعنی آبال نامے و عزت سبا کو اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی جیسے جانوروں کی کھال جب اتار دی جاتی ہے تو اب اندر سے گوشت سارا نظر آ رہا ہے تو ایک بفوم تو یہ ہے کہ آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے وہ بھی انسانوں کو نظر آنے لگے گا اور ایک یہ بھی ہے کہ جو ہم نے پڑھا تھا سورہ رحمان میں فیض الشقت سناؤ فکانت ورنتنگ کا دہان تو جیسے کہ جانوروں کی جب کھاڑ اتر جاتی ہے تو اندر سے سرخ گوشت نکلتا ہے اسی طریقے سے اس وقت جو ہے پہاڑ ش... ان کے آسمانوں کی شکل ہو جائے گی ولہ عالم وزل جہیم سورت اور جبکہ جہنم دہائی جائے گی وزل جنت وزل اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی ان تیرہ آیتوں کے بعد فرمایا علمت نفس ما احضرت ہر جان جان لے گی کہ اس نے کیا چیز یہاں پہنچائی ہے کیا حاضر کی ہے کیا عمل لے کر آئی ہے اس وقت سب کے سامنے اپنا کچا چٹھا آ جائے فلاق سے وہ بلک الجوان بلک و لے تو نہیں قسم ہے مجھے ان ستاروں کی جو سیدھا چلتے چلتے پھر پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں الجوار الکنس اور پھر وہ دبک جاتے ہیں اب یہ میں زیادہ فلکیات سے واقف نہیں ہوں لیکن یہ یہاں لکھا ہے مولانا شبین عثمانی نے کہ کئی سیاروں مسلم زہل مشتری مزید زہرہ عطارت کی 40 اس سے ہے کہ کبھی مغرب سے مشرق کو چلے یہ سیدھی راہ ہوئی کبھی چھٹک کر الٹے پھرے اور کبھی سورج کے پاس آ کر کتنے ہی دنوں تک گائب رہے گولا کہ اس کا نقشہ ہے اب اس کو تو ظاہر بات ہے کہ اب والے جو ہیں اس پہ محنت کریں اور دیکھیں کہ اس سے ساتھ کیا مطابقت پیدا ہوتی ہے ان کی قسم کھائی و لہ لے آساسا و صبح نفس یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے جب رات روانہ ہونے لگے پیٹھ موڑے و لہ لے ہم پڑ چکے ہیں سورہ مدثر میں جب رات پیٹھ موڑتی ہے جا رہی ہے والل لہ لے صبح تنف پھنسا اور جب صبح جو ہے وہ سانس لینا شروع کرتی ہے بہت ہی لطیف ہے صبح کے وقت جیسے پہلے اسے ناٹا پڑا ہوا تھا اب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکا آدمی آپ کو سڑک پہ چلتا نظر آیا کو نکلا ہے گویا کہ صبح نے سانس لینا شروع کر دیا ہے اس کا تنفس جو ہے اس کا آغاز ہو گیا وہ صبح ہے ذہ تنف اب یہ قسمیں کھا کر ان نحول رسول کریم یہ قرآن ایک بہت با عزت ایلچی کا قول ہے اور یہاں مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے پہلے سورہ حقہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انہوں لقول رسول ان کریم وہاں رسول کریم سے مراد محمد رسول اللہ اور سورہ حج میں ہم پڑھ چکے ہیں اللہ یستفی من الملائے کا تیر وسلم و من الناس اللہ چن لیتا ہے پسند کر لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی ایلچی پیغامبر اور انسانوں میں سے بھی فرشتوں میں سے چن لیا جبرائیل کو علیہ السلات وسلام اور انسانوں میں سے چن لیا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دو کڑیوں کے اتصال سے نبوت اور رسالت جو ہے اس کی کڑی مکمل ہوئی تو اب یہ دونوں جو کڑیاں ہیں رسول کریم بشر یعنی محمد رسول کریم ملک یعنی جبرائیم اور ان کی ملاقات کا معاملہ وہ میں سوربۃ النجم میں جو معاملہ آیا تھا وہ مبین پر وہ فق پر ان کو دیکھا ہے وَلَقَدْ ادرا اور نزرت الخرا ان دزرت اور اصل ملک کی شکل میں ایک مرتبہ اور دیکھا ہے سزرت المنتہا کے پاس شب و راج میں ان دہول قوم رسول ان کریم زی قوت ان دزل وہ فرشتہ بہت قوت والا ہے اور جو عرش والا ہے یعنی اللہ اس کے قریب اس کا ٹھکانا ہے ان دزل عرش مکیم بہت پائے والا مقربین میں سے متعین تمام فرشتے اس کی اطاعت کرنے والے وہ بتا ہے اس لیے پہ سالار ہے فرشتوں کا اس کا حکم مانا جاتا ہے فمامین اور اس کے ساتھی امانت دار ہے مجال نہیں ہے کہ کسی کے حق تلفی کرے وما صاحب کمب مجنون اور تمہارے یہ ساتھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوئی مجنون نہیں ہے اب دیکھیے اس کے بالکل برت شکل تھی سورت الجم میں لیکن وہاں بھی قسم تھی ستارے کی یہاں بھی ستارے فلاح سے وہ بالکل نسل وہاں تھی ون نج میں ازا ہوا ماں و صاحب وہاں صاحب حکم سے بات شروع کر کے اور پھر فرشتے تک لائی گئی یہاں فرشتے سے شروع کر کے صاحب حکم تک لائی گئی اکثر ترتیب ہے صرف وہی فرق ہے ماں و صاحب کم وما گوا وما ینت کو اللہ اللہ شدید القوا وہاں شدید القوا حضرت نے بل کو کہا تھا یہاں بھی زی قوت اندر زندر سے مکین تو یہ دو کڑے ہیں اصل میں اور ان کا لنک جو ہے ثابت کیا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہے اصلی شکل میں بھی حضرت جبرائیل کو محمد ال رسول اللہ نے دیکھا ہے رویت جبرائیل ثابت ہے وَلَقَدْ رَآهُ بل الْمُبِينِ مبین وہ لفظ جو آیا تھا سورت النج میں بل افقل آلہ سمتنا فتح اللہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو صاف افق پر کھلے افق پر جس میں کوئی اشتباہ نہیں تھا وبا ہوا عالغ غیبی اور وہ غیب کے معاملے میں حریص یا بخیل نہیں ہے یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جانب تو یہ حریص اور بخیل جو ہے قریب کے الفاظ ہیں ایک ہی شے کے دو اسپیکٹس ہیں یعنی ان کی زندگی جو تمہارے سامنے رہی ہے چالیس برس جو گزرے ہیں کیا انہوں نے کبھی کوئی کاہلوں کے ساتھ دوستی گاٹھی غیب کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کی تپسیاں کی تھی اس کام کے لیے کہ انہیں غیب کی خبریں ملیں تو ظاہر بات ہے کہ ان کی زندگی اس سے خالی ہے بکیل بھی نہیں ہے کہ اب جو کچھ وہ دیکھ رہے ہیں وہ تم تک پہنچا بھی رہے ہیں کاہین کو اگر کوئی وہ ہلدی کی گانٹھ مل جاتی ہے تو اس کا پنساری بن کے بیٹھ جاتا ہے اس کے پیسے مانگتا ہے نذرانے مانگتا ہے پھر کہیں جا کر کوئی خبر دیتا ہمارا یہ نبی ہے کہ جو بھی اسے غیب سے معلوم ہو رہا ہے جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے سب عالم غیب ہے فرشتہ عالم غیب میں سے ہے اس کا مشاہدہ ہوا ہے وہ ساری چیزیں تم کو بتا رہا ہے تو وہ غیب کے معاملے میں جو علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں دیا جا رہا ہے اس کو تم تک پہنچانے میں بخل سے کام نہیں لیتے وبا ہوا بے قول شیطان الرجیم اور یہ ہرگز کسی شیطان رضیم کا قول نہیں ہے یعنی کچھ شیاتی جن تم نے سمجھا ہو کہ انہوں نے آ کر حضور کو یہ پٹی پڑھا دی ہے معاذ اللہ یہ سورہ حاقہ میں بھی آ چکا ہے فلاؤ سب ما سیرون و مالا تب میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جو تم نہیں دیکھتے ان نحول اقول و رسول ال کریم وما ہوا بے قول شا کلی لمات ولا بقول کاہن کلیلم زک کرون اب دیکھیے کاہن کو جو خبر ملتی تھی وہ جنات سے ملتی تھی وہ مالا تب سیرون میں سے ہے اور شاید جو شعر کہتے تھے وہ خود کہتے تھے وہ میں سے ہیں کہ ماتب سیرون فلا حسب بما تم سرو و مالا تم سرون, سرون رسول ان کریم بما ہوا بے قول شاعر کلی لما تم بینون بلا بے قول کاہر کلی لما یہاں بھی فرمایا یہ کسی شیطان نظیم کا قول نہیں فائن تضحبو تو تم کدھر جا رہے ہو بجائے اس کے کہ جو وہی آ رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے اپنے دلوں کو منور کرو اپنی زندگی کے صحیح رخ کو اختیار کرو کدھر جا رہے ہو ہوا اللہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر بس ایک تمام جہان والوں کے لیے نصیحت یاد دہانی ذکر کا لفظ ہے یاد دہانی اس کا بہترین جو ہے مفہوم ہے کہ وہ حقائق جو تمہاری فطرت میں مزمر ہیں تمہاری روح میں وہ سب کچھ تھا پردے پڑ گئے تھے تمہاری توجہ نہیں رہی تھی تم اپنی اس روح سے غافل ہو گئے تھے ولا تک کل لزینہ نس اللہ فانساہم اب قرآن آ کر ایکٹیویٹ کر رہا ہے تمہارے اپنے اسی انر کانشیسنیس کو جو ڈارمنٹ تھا اسے ایکٹیویٹ کر رہا ہے یہ من شاہ منکو منگستقین ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے چاہے کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائے جو بھی تعلیم ہوگا ہدایت کا جو سرات مستقیم حاصل کرنا چاہے گا اس کے لیے یہ یاد دہانی ہے پما تشاون اللہ یشا اللہ پھر وہی بات تمہارے چاہے بھی کچھ نہیں ہو سکتا اللہ نہ چاہے یہ دو مشیتیں ملتی ہیں تم بھی چاہو اور اللہ بھی چاہے تب کام ہوگا اللہ کا اذن ہوگا اللہ کی توفیق ہوگی تمہارا ارادہ ہوگا تمہارا ارادہ نہیں تو اللہ زبردستی ٹھونستا نہیں زبردستی ٹھوس دے تو پھر جزا سزا کا کوئی سوال نہیں پھر یہ سارا کا سارا معاملہ ہی جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے اللہ یشا اللہ رب العالمین تمہارے چاہے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہ چاہے اللہ کے جو تمام جہانوں کا رب ہے